سوال ہے کہ قربانی کے جانور کا سینگ ہو ہی نہیں یا سینگ تو تھا مگر ٹوٹ چکا تو کیا ایسے جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے تو صدر شریف فرماتے ہیں کہ قربانی کے جانور کو ایب سے خالی ہونا چاہیے اور تھوڑا سا ایب ہو تو قربانی ہو جائے گی مگر مکرو ہے اور زیادہ ایب ہو تو ہوگی ہی نہیں جس کے پیدائشی سینگ نہ ہو اس کی قربانی جائز ہے پیدائشی سینگ ہی نہیں نکلے جس اس کی تو جائز ہے اور اگر سینگ تھے مگر ٹوٹ گئے اور مینگ تک یعنی جڑ تک ٹوٹا ہے تو جائز نہیں ہوگی یعنی سینگ جڑ سے ٹوٹا ہے تو یہ عیب میں شمار ہوگا یہ قربانی نہیں ہوگی اور اگر جڑ سے پہلے کہیں درمیان سے ٹوٹا ہے تو قربانی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ عالم